صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں آج سے ایک نیا سلسلہ خاص طور سے طلبۃ العلم کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں اور دروس کا ایک مجموعہ جس میں طلب علم کے آداب چاہے وہ علم کے اخذ کے اعتبار سے ہو یا تعلیم کے اعتبار سے ہو تبلیغ کے اعتبار سے ہو دعوت کے اعتبار سے ہو طلبہ کے لیے اور علماء کے لیے قرآن و سنت میں اور صلف کے اقوال میں جو اصول قواعد اور آداب ذکر کیے گئے ہیں ایک سلسلہ آج سے ہم ان دروس کا شروع کر رہے ہیں اور تقریباً یہ اکتیس باب ہیں جس میں ایک طالب علم کے لیے علم کے تحمل اور علم کے ادا کرنے کے اعتبار سے علم کے لینے اور علم کے دینے کے اعتبار سے بہت ہی اہم نصیحتیں ہیں جو قرآن و سنت سے اور صلف کے اقوال میں ہم کو ملتی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے انعقاد کے لیے کوشش کرنے والے ہمارے احباب کو جزائے خیر دے اور ہم سب سے اس سلسلے میں شریک ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمارے علم میں اور ہمارے عمل میں ہمارے دین میں ہمارے ایمان میں اللہ رب العالمین اندروز کے ذریعے سے مزید برکت عطا فرمائے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا جو آیت میں نے پڑھی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک انسان کی ناکامی کی بنیادی طور پر دو وجہ ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ منزل اور منزل تک لے جانے والے راستے کو نہیں جانتا دوسرے یہ کہ وہ راستہ تو جانتا ہے منزل کے بارے میں بھی اس کو معلوم ہوتا ہے لیکن راستہ پانے کے باوجود بھی منزل معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور راستہ چلتا نہیں اس اعتبار سے محرومی کی دو بنیادیں ہوتی ہیں ایک نہ جاننا اور دوسرے عمل نہ کرنا اگر انسان نہ جانے اور عمل کرے تو مسئلہ بعض اوقات اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے منزل کے بارے میں راستے کے بارے میں جانے بغیر اگر ایک انسان اپنے دل سے دوڑنا شروع کر دے تو چاہے اس کی چاہت اس کی ہرس کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو اس کی طلب کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو علم کے بغیر دوڑنے والا اکثر اوقات اپنی منزل سے دور ہی ہوتا جاتا ہے لہذا چلنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنی سمت متعین کرے دوڑنے سے پہلے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں دوڑ رہا اور کہاں پہنچنے والا ہے راستہ جانے بغیر چلنا انسان کے لیے اکثر اوقات منزل سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے لہذا ان دروس میں ہم اسی تعلق سے گفتگو کریں گے کہ ایک طالب علم کے لیے علم کی کیا اہمیت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ علم کے تعلق سے اسے کون سے آداب اپنانے چاہیے کن آداب کا اہتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ بعض اوقات ایک انسان حق کو طلب کرنے میں راستہ غلط اختیار کرتا ہے اس کی ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے بعض اوقات اس کی طلب اس کی حص کے باوجود وہ ناکام ہو جاتا ہے لہذا کسی چیز کو پانے کے لیے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کا طریقہ بھی اس کا سلیقہ بھی صحیح ہونا چاہیے لہذا ان دروس میں ہم علم کے تعلق سے وہ سارے آداب جو ہم کو قرآن و سنت سے ملتے ہیں اور سلف کے طرز عمل سے ان کے اقوال و افعال سے ان کے تعامل سے ملتے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم صحیح معنوں میں طالب علم بن جائیں اور علم کا حق ادا کرنے والے بن جائیں اس لیے کہ ساری خیر کی جڑ یہ ہے کہ ایک انسان حق کو جانے اور پھر اس کے بعد حق کے تقاضوں کو پورا کرے لیکن اگر حق کو جانتا ہی نہیں تو ایسا انسان کس طرح سے حق کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اہل و نبی اکمل اقسرین ضل دین الاسا فی الحیات دنیا وہ ہوم یا سبو نہ اے نبی سنا آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں ایک انسان یہ سمجھتا رہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں اور وہ غلط سمت میں جا رہا ہے ایک انسان یہ سمجھے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے جب کہ وہ غلط کام کرا کر رہا ہو ایک انسان یہ سمجھے کہ وہ شفا کے لیے دوائی استعمال کر رہا ہے جب کہ وہ دوائی کے بجائے زہر کھا رہا ہو اس سے زیادہ ناکام نا مراد اور اس سے زیادہ بدقسمت آدمی کون ہو سکتا ہے اس آیت میں جو سور کے آیت نمبر ایک سو ہے ایک بہت بڑی حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اس کا علم مقصود سے دور لے جانے والا بنتا ہے اس کا عمل مقصود سے دور لے جانے والا بنتا ہے لہذا سب سے اہم چیز زندگی میں یہ ہے کہ انسان کے پاس صحیح علم ہو پچھلے قوموں کا آپ دیکھیے یا اسی طرح سے اس امت کے پچھلے فرقوں کو آپ دیکھیے یا آج بھی جتنے فرقے ہیں ان کو دیکھیے تاریخ میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثر کی گمراہی کی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے نہ حق کو حق سمجھا اور اسی کے لیے ساری کوششیں صرف کر دی وہ اس کو حق سمجھتے ہوئے اس کے لیے لڑتے رہے لیکن اللہ کے ہاں وہ گمراہ تھے وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہے اسی کے لیے قربانیاں دی اسی کے لیے کوششیں کی اسی کے لیے مجاہدے چاہے صوفیوں کا حال آپ دیکھیں یا کسی اور فرقے کا حال آپ دیکھیں آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کے بگاڑ کی وجہ سے غلط کو صحیح سمجھ لیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہی میں پڑھ کے اس کے لیے غلط کوشش کرتے ہیں کوششیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور انجام بھی برا ہوتا ہے لہٰذا ایک انسان کے لیے سب سے پہلا کام زندگی میں یہ ہے کہ وہ جانے کے واقعی حق کیا ہے وہ جانے کے منزل کیا ہے کہاں منزل ہے کون سی منزل تک اس کو پہنچنا ہے نجات کس چیز میں ہے سعادت کس چیز میں ہے اور پھر اس کے بعد اس کی طرف جا لے جانے والے راستے کو جانے اور پھر اس راستے پر زندگی بھر چلتا رہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو تو یہ جو دروس ہیں ان میں ہم اسی پہلو سے غور کریں گے کہ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے علم ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو فضیلت دی علم کی بنیاد پر ان کے دوسرے اوساف اپنی جگہ لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء کو ایک ایسا علم دیا جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں تھا یہ آسمانی علم تھا جو انسان کے مسائل کا حل اس کو دیتا ہے سائنس کا علم ٹیکنالوجی کا علم اور بہت سارے علوم دنیا میں ہیں ان کا فائدہ انسان کے لیے ہے لیکن خود انسان کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کون سا علم ہے اگر انسان کی گاڑی خراب ہو جائے اس کے لیے علم ہے اس کا پنکھا اس کا ریفریجریٹر یا اس کی کوئی بھی چیز خراب ہو جائے اس کے سدھار کے لیے دنیا علوم ہیں ٹیکنالوجی ہے حتیٰ کہ انسان کا جسم بھی اس میں بگاڑ آ جاتا ہے طب ہے دل کا بگاڑ ہاتھ پاؤں کا بگاڑ ہڈیوں کا بگاڑ چمڑی کا بگاڑ گوشت کا بگاڑ اس سارے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی علم ہے لیکن انسان کے انسان کی سوچ کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے انسان کے قلب میں جو حسد کفر شرک کینا کپٹ اس طرح کی عقیدے کی یا اخلاق کی برائیاں جو ہیں ان کے اصلاح کے لیے کون سا علم ہے ان کی اصلاح کے لیے اللہ والا علم ہے جو اللہ کے نبیوں کو دیا جاتا ہے اسی علم کی روشنی میں انسان اگر چلے تو دنیا میں ہدایت یافتہ اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اگر یہ علم انسان کے پاس نہ ہو تو دنیا کے سارے علم مل کر بھی اسے کامیاب نہیں کر سکتے لہذا اس نبوی علم کو حاصل کرنے میں انسان کی سعادت ہے لیکن اس علم کو حاصل کرنے میں انسان کس طرح سے آگے بڑھے کن برائیوں سے بچے کن خوبیوں کو اپنائے تاکہ وہ اس راستے میں کامیاب ہو وہ کامیاب طالب علم ہو ناکام نہ ہو اس کے علم میں خیر ہو اس کے علم میں اس کے اس کے کردار میں اس کی کوششوں میں فساد نہ ہو اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے پھر اس علم کے تعلق سے اس پر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کیسے ان ذمہ داریوں کو پورا کرے کیا کرے کیا نہیں کرے یہ ساری چیزیں اکثر ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں لہذا بہت سارے طلبہ کوشش کرتے ہیں اور اس میں تھک جاتے ہیں بہت سارے طلبہ کوشش کرتے ہیں پاتے ہیں لیکن آگے جا کے بگاڑا جاتا ہے لہذا اس تعلق سے ایک بہت ہی اہم سلسلہ یہ جاری ہوا ہے الحمد کہ ہم علم کیسے حاصل کریں اور علم کے اعتبار سے ہمارا سفر کیسے ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس تعلق سے سارے ابواب ہم دیکھیں کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں امام شاف رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہمارے سامنے ہے جو طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے ان کے دیوان میں یہ اشعار موجود ہیں یہ شعر موجود ہے کہتے ہیں عقی لن تنا لل علم اللہ تفصیل و اشتہادی سہبت و استادین و طول و زبان کہتے ہیں کہ میرے بھائی عقی لن تنا جب تک کہ چھ چیزیں تیرے اندر نہ ہو تو علم حاصل نہیں کر سکتا امام شافی کی نصیحت ایک طالب علم کے لیے میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آخری بات جو اس میں ہے وہ بہت اہم ہے اکثر طلبہ یہ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کتنا چلے گا کتنے دن تک چلے گا اگر اس کے لیے مدت لمبی ہو تو طالب علم گھبرا جاتا ہے کہ اتنا لمبا اتنے دن ہم کو شارٹ میں چاہیے ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں انسان جلدی جلدی سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور بعض اوقات جلدی والی چیز میں وہ ثبات وہ بنیاد وہ مضبوطی نہیں ہوتی ہے اسی لیے امام شافر رحمۃ اللہ کا یہ جو شعر ہے اس کا مطالعہ کرنا اور اس کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے فرماتے ہیں آخر اللہ بھی میرے بھائی تو علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ چھ چیزیں تیرے اندر نہ ہو سا او تفصیل بی بیانی اور میں تفصیل سے یہ چھ چیزیں تیرے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہوں زکا ان و حرسن و اشتہاد و بلغا و طول استاد کہتے ہیں ذکا پہلی چیز کیا ہے طالب علم میں ہونی چاہیے ذکا ہونی چاہیے ایک دم بدھو قسم کا ہے ذرا بھی کچھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے لیے علم میں گہرائی مشکل ہوگی طبعا اس کے اندر ذکا ہونی چاہیے انٹیلیجنس جس کو آپ کہیں تو اس کے اندر سمجھ ہونی چاہیے اس اعتبار سے کہ وہ باتوں کو سمجھتا ہو ایک عالم ایک جانکار اس کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہے اور وہ وہ بھی نہیں سمجھ پائے چاہے وہ کتنی آسان کر کے بیان کی جائے تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا پہلی چیز جو چاہیے وہ کیا ہے دکا اس کے اندر یعنی عقل مندی ہونا چاہیے سمجھ ہونا چاہیے دکا ان وہ ہرس ان اس کے اندر ہرس ہونا چاہیے اگر اندر سے طلب نہ ہو لالچ علم کی نہ ہو جیسے دنیا کی لالچ دنیا دار کو ہوتی ہے علم کے لیے طالب علم کے دل میں حرص نہ ہو اس کے اندر رغبت نہ ہو اس کے اندر چاہت نہ ہو علم کی وہ بھاگ دوڑ نہیں کرے گا اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا اس کے لیے تو رکھا ان و ہرس اس کے اندر اجتہاد ہونا چاہیے اجتہاد سے مراد مجاہدہ ہونا چاہیے وہ علم کے لیے جاگے علم کے لیے بھاگے علم کے لیے علم مجالس میں شریک ہو علم کے لیے وہ تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو چاہے مطالعے کے اعتبار سے ہو یا علماء کی بات سننے کے اعتبار سے ہو علماء سے پوچھنے کے اعتبار سے ہو یاد کرنے کے اعتبار سے ہو پہنچنے کے اعتبار سے ہو جمع کرنے کے اعتبار سے ہو مطالعے کے اعتبار سے ہو اس کے اندر اشتہاد کی یعنی صلاحیت ہونا چاہیے اس کے اندر یعنی اشتہار سے مراد یہاں وہ نہیں اشتہار کو ہم کہتے ہیں کہ اجتمباد بھاگ دوڑ محنت کرنے والا ہو مجاہدہ کرنے والا ہو ان وہ اجتہاد وہ بلغہ بلغہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ تھوڑے پر کفات کرنے والا تھوڑا کھانا پھٹا پُرانا جیسا بھی سیدھا سادہ پہننا تو اس کے اندر بقدر حاجت پر جینے کی طاقت ہو اس پر راضی رہنے کی استعداد اس میں ہو دنیا دار قسم کا آدمی جو دنیا کے پیچھے دوڑنے والا ہے ظاہر بات ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے دوڑے گا تو علمی میدان میں وہ زیادہ وقت نہیں دے پائے گا علمی میدان میں زیادہ وقت وہ دے پائے گا تھوڑا کھاتا ہے تھوڑا سوتا ہے تھوڑا دنیا میں مشغول ہوتا ہے وہ ساری چیزوں سے اپنے وقت کو کاٹ کے بچا کے علم میں استعمال کرتا ہے صرف کرتا ہے تو بلغہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تھوڑے پر قناعت و کفایت کرتا ہو ضرورت کے بقدر کھانا پینا لباس وغیرہ جتنی ضروریات ہیں ضرورت کے بقدر ان کو اختیار کرتا ہو تو زکا ان سمجھ اس کے اندر ہو گہری اس کے اندر انٹیلیجنس ہو عقل اس کے پاس ہو عقل ہی نہیں تو علم کاس ہے کی طرح ہو جائے گا ہو. عقل اس میں ہونا چاہیے زکا ان وہ اس کے اندر علم کی ہرس ہونا چاہیے لالچ ہونا چاہیے وہ اشتہاد اس کے اندر ہونا چاہیے مجاہدہ کرے وہ علم کے لیے محنت کرے وہ بلغاں تھوڑے پر راضی ہو تھوڑے پر راضی ہو وہ بالکل ہر اعتبار سے خوب کھانے والا خوب پینے والا اچھا پہننے والا اور ایک دم آرام پسند نہیں ہو بلکہ وہ تھوڑے پر کفایت کرنے والا ہو وہ استاذ وطول و زمان پانچ اور چھ کیا ہے کہ استاذ کی اس کو صحبت ملے یعنی کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے طور پر مطالعہ کر کے سیکھ لوں گا میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی کے گائیڈنس کی ضرورت نہیں نہیں صحبت کو صحبت استاذ اس اعتبار سے بھی کہ اس کے اندر علم کے آداب دیکھ کر سیکھنے کا اس کو موقع ملے گا اہل علم کی مجلس میں بیٹھے گا آپس کی ان کی گفتگو دیکھے گا استاز کے ساتھ بیٹھے گا وہ کیسے پڑھتا ہے کیسے بات کرتا ہے کیسے کتاب پکڑتا ہے کیسے صفحات پلٹتا ہے یہ ساری چیزیں اس کو دیکھنے ملیں گی پاؤں پھیلاتا ہے یا پاؤں سمیٹ کے بیٹھتا ہے ادب سے بیٹھتا ہے ٹیک لگاتا ہے نی لگاتا ہے، ہر چیز اس کی دیکھے گا پوچھنے والے کو جواب کیسے دیتا ہے کوئی چیز سمجھاتا ہے تو کیسے سمجھاتا ہے اس کی... اس کی کیفیات کیا ہوتی علم میں مشغولیت کے وقت میں تو استاز کو دیکھنے سے اس کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر وہ اساف پیدا ہوتے ہیں وہ صحبت استاد وہ طول و زمان اور طول زمان لمبا زمانہ آخری چیز طالب علم پر بھاری پڑتی ہے میں نے اسی لیے شعر کو ذکر کیا ہے اس لیے کہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں آ, یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کب تک چلے گا تو اگر اس کو کہا جائے کہ بس چار پانچ لیکچرز ہیں اس میں ختم ہو جائے گا الحمدللہ حاصل ہو جائے گا کمپلیٹ کیا میں نے تمغہ مل گیا مجھ کو ایک چیز میں نے اچیو کر لی تو بہت سارے طلبہ میں ایک بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ مکمل کرنے کو حاصل کرنا سمجھتے ہیں میری بات کو یاد رکھیں بہت سارے طلبہ میں خاص کر کے جو نئے طلبہ ہوتے ہیں جن کو علماء کی صحبت زیادہ نہیں ملتی ہے ان کے اندر ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ مکمل کرنے کو حاصل کرنا سمجھتے ہیں کہ فلاں کتاب مثال کے طور پر ان کی فکر یہ ہوتی کہ کتاب ختم ہو جائے لیکن اس میں سے ان کو ملا کتنا حاصل کتنا ہوا اس کا اتنا شوق نہیں ہوتا کیوں تاکہ ان کے سامنے ان, ان کو بولنے کا موقع ملے میں نے فلاں کتاب ختم کی ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک شہرت پسندی کا عنصر ہوتا ہے ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کا وہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک کام میں نے فنش کر دیا کھانے میں ایسا نہیں کرتے ہیں. جتنی زیادہ لذیذ غذا ہوگی آپ دیکھیے اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ہب سے پوری تھالی ہب سے پورا شربت پی لیا نہیں کرتے ایسا ہر ہر لقمہ ہر ہر گھونٹ اس کی لذت کو حاصل کرتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے کھاتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پیتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس کی لذت ان کو نصیب ہو غذا میں ایسا کرتے ہیں علم کے باب میں چاہتے ہیں کہ جلدی سے سارا ہڑپ کر لیں اکثر ایسا کرنے کی وجہ سے وہ ہزم بھی نہیں ہوتا ہے فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ادھورا علم, علم بڑی جہالت ہے آگے وہ بھی آئے گا تو جہل مرکب جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے تو وہ ایک طرف تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ فنش کر دیا مکمل کر دیا لیکن دوسری طرف ان کے علم میں خلل ہوتا ہے انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے لیکن انہیں صحیح طرح سے معلوم نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ صحیح ڈھنگ سے انہوں نے اس کو سمجھا نہیں انہوں نے پڑھ لیا لیکن سمجھا نہیں ایسا پڑھنا کس کام کا جو آدمی سمجھے نہیں آپ بتائیے کسی انسان کو عربی زبان نہ آتی ہو عربی پڑھنا آتا ہو اس نے پڑھ لیا فائدہ کیا ہوا پیغام تو ابھی تک کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو حصول یہ ہے کہ ایک انسان صحیح فہم اس کے پاس ہو واقعی اس کی گہرائیوں کو سمجھتا ہو طلبہ میں اکثر جو ہے مکمل کرنے کا شوق ہوتا ہے خاص کر کے اس دور میں جس میں آدمی بول سکے کہ میں نے پچاس کورس کیے ہیں میں نے دس کتابیں پڑھی ہیں میں نے پچاس چیزیں افلا چیز میں مکمل کی ہیں جب کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی ہر درس میں اور ہر بلکہ سالوں چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہر چیز کو ہر درس کو وہ ایک باب اپنی لیے سمجھیں ایک کتاب اپنی لیے سمجھے اور اس میں وہ دیکھے کہ کتنا حاصل کر رہا ہے نہ صرف اس اعتبار سے کہ وہ معلومات جمع کر رہا ہے اس اعتبار سے بھی کہ اس معلومات کا فہم اس کو کتنا ہے اور اس معلومات کا اثر اس کے دل پر کتنا ہے اکثر اوقات ہم اثر کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہم علم کے میدان میں صرف معلومات جمع کرنے والے بن جاتے ہیں علم کی لذت ہم کو نصیب نہیں ہوتی ہے ہم اپنے دل کے بجائے بس اپنے دماغ میں وہ چیزیں جمع کرنے والے بنتے ہیں اگر اس میں تفریق ہوتی ہے تو اسے اعتبار سے دل اور دماغ میں وہ بس ہماری معلومات بن کے رہ جاتی ہے اسے وہ کیفیات ہم کو نصیب نہیں ہوتی ہے لہذا طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ حصول کو مقصود بنائیں تکمیل کو نہیں کمپلیشن نہیں اچیومنٹ کہ وہ ہر ہر درس میں سے ہر ہر مجلس میں سے علماء کی لیتا چلا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں لاتا چلا جائے یہ نہیں کہ کسی طرح سے یہ مکمل ہو جائے بعض اوقات کتاب کو شروع کی اور اگر کتاب کی کے دروس میں تھوڑا سا معاملہ رفتار اس کی کم ہو تو طلبہ کو بے چینی ہوتی ہے اس کو جلدی ختم کریں گے تو اچھا کیوں جلدی کیوں ختم کریں جلدی ختم کرنے میں فائدہ کیا ہے اب غور کریں کہ ایک انسان اگر یہ چاہتا ہو کہ یہ فلان کتاب ہے اس کو جلدی ختم کیجیے کیا وجہ ہو سکتی جلدی ختم کرنے کی سوائے اس کے کہ اس کے پاس ایک چیز ہو کہ میری یہ مکمل ہو چکی ہے ہاں میں نے کتاب مکمل کر دی تو یاد رکھیں امام شاہ رحمتہ فرماتے ہیں کہ چھ چیزیں جب تک نہیں ہوں لن تنا تو علم حاصل کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے تیرے پاس علم نہیں آئے گا وہ چھ چیزیں کیا ہیں ایک رکا ہونی چاہیے انسان عقل مند ہو ذہین ہو ذہانت ہونی چاہیے جو اس کو مجاہدے پر کھڑا کرے گی پھر تیسری چیز مجاہدہ اس کی زندگی میں عمل ہونا چاہیے علم کے لیے پھر بلغہ جو رکاوٹیں ہیں علم کے باب میں پیٹ بھر کے کھا لیا تو اونگنے لگے گا نہیں سن پائے گا یا اسی طرح سے وہ سونے زیادہ سونے کا عادی ہے تو پڑھ نہیں پائے گا کتاب ہاتھ میں لی تو نیند آ جاتی ہے اسی طرح سے وہ دنیا دار ہیں تو وقت نہیں نکال پائے گا علم کے لیے کیونکہ مصروفیت وہی ہے اس کو پیسہ زیادہ چاہیے علم کے مقابلے میں پیسہ تو بلغہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بقدر حاجت کا عادی ہو اور پھر اس کے بعد پانچ اور چھ کیا ہیں وہ سہ بت استادین وطول و زمان اکثر اس میں لوگ فیل ہوتے ہیں یہ دو چیزیں جو ہیں اس میں بہت سارے لوگ فیل ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ استاذ کی صحبت ہو اہلِ علم کی صحبت اس کو نصیب ہو اور دوسری چھٹی چیز یہ کہ وہ طول زمانی لمبا زمانہ لمبا زمانہ ہم لوگ فاسٹ فوڈ کے دور میں ہیں ہم لوگ چاہتے سب جلدی جلدی ہو جائے تیزی سے انسان سب کچھ چاہتا ہے یاد رکھیں علم کے لیے ایک لمبا زمانہ جب آدمی گزارتا ہے تب جا کر علم کی گہرائیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں تو اس کے لیے تیار ہے میں نے اس لیے اس کو ذکر کیا ہے کہ بعض طلبا کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی جلدی سے یہ ختم ہو تو کتنا اچھا کیوں ختم کریں ہم ہر باب کو ایک سلسلہ سمجھیے اور ہر نئے سبق کو ایک نئی کتاب سمجھیں تو کیا مسئلہ کیا ہے اگر ایک انسان فرض کر لیجیے یہ کہا جائے کہ بھئی اس میں تیس ابواب ہیں اور اس کی وجہ یہ کہا جائے کہ ہم تیس کتابیں پڑھنے والے ہیں تو زیادہ خوش حالمی کس میں ہوگا زیادہ خوش اس میں ہوگا کہ تیس کتابیں ہم پڑھنے والے ماشاء اللہ کیوں اس لیے کہ اس کو گنتی زیادہ اہم لگتی ہے اگر یہ تق, اگر یہ اعلان کیا جائے بھئی تیس کتابیں پڑھی جائیں گی اور ہر باب کا عنوان کتاب کا نام ہو جائے انہیں کتاب ابواب کو ہم کتابوں کے طور پر تقسیم کر دیں تو لوگ زیادہ خوش ہوں گے بہت سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ملے بات تو ایک ہی ہے چاہے تیس ابواب ہوں یا تیس کتابیں ہوں لیکن چونکہ انسان کے اندر ایک حرس ہوتی ہے لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے کی کہ میں نے اتنا سب کچھ پڑھا ہے اتنا جمع کیا ہے اتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں لہذا وہ تیس ابواب سے زیادہ تیس کتابوں کو پسند کرتا ہے یہ نفس کے چور ہیں یہ چیزیں نفس کے ایوب میں سے ہے اس کو یاد رکھیں طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرے اسی لیے امام الباری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی آ, کتاب میں جو حبیث نقل کی ہے ان نمل کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی انت ہجرت ہوا مراطن تا وہ ہجرت ہوا مختلف الفاظ میں یہ حدیث آئی ہے پہلی حدیث اسی اعتبار سے آئی ہے کہ تو جس کی ہجرت دنیا کی ترقی کہ دنیا پالے یا کسی خاتون سے نکاح کے لیے تھی تو پھر اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی اگر اس کی ہجرت اللہ کی طرف تھی کہ اللہ کی عبادت کرے توحید کا اہتمام کرے یا اس کی ہجرت رسول کی طرف تھی کہ رسول کی صحبت ملے رسول والا علم اس کو نصیب ہو شریعت کا علم اس کے پاس آئے تو ایسا آدمی واقعی اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے امام البخاری نے یہاں پر اشارہ دیا کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو ہجرت جیسا عمل بھی اگر اخلاص سے عاری ہو تو ہجرت بے قیمت بن جاتی ہے وہ بس دنیا کی طرف ہجرت ہو جاتی ہے تو ہماری جو قلب کی ہجرت ہے وہ مخلوق سے تما اور مخلوق سے شہرت طلبی پر مبنی نہیں ہونی چاہیے ہم جو سفر میں علم کے نکلے ہیں چاہے قلبی سطح پر ہو یہ جو ہجرت ہے یہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے اخلاص کے طور پر اور رسول کی طرف ہونی چاہیے اتباع کے طور پر ہے. ہم شرک سے اور کفر سے نفاق سے بلکہ ریاکاری سے ہجرت کریں اخلاص کی طرف اور ہم بدعات سے اور آزاد روی سے ہجرت کر کے ہم سنت کی طرف ہجرت کریں ریاکاری کو چھوڑ کر ہم اخلاص کی طرف ہجرت کریں اور ہم بدعات اور آزادی کو چھوڑ کر ہم تابے داری اور سنت کی طرف ہجرت کریں یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے یہ اصل ہجرت ہے المہاجرما حج من حج رمان اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واقعی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے تو یہ آج ہمارا یہ پہلا درس ہے اور مختصر درس رہے گا انشاءاللہ یہ ختم ہوا اس میں میں آخیر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس درس میں یا اس سلسلے میں ہم کن چیزوں کو پڑھنے والے ہیں اس میں تقریباً اکتیس باب ہیں میں باب کی فہرست بتا دیتا ہوں اور آپ کو وقتاََ فوقتاََ اس کے نوٹس ملتے رہیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے مکمل ہوں گے تو اس میں پہلا باب ہے جہالت کی مذمت و مضررت جہالت کی برائی کیا ہے اس کے بعد ایک فصل ہے علم اور اہل علم کی فضیلت باب نمبر دو علم کی فضیلت و اہمیت باب نمبر تین علماء کی فضیلت علم کی فضیلت کیا ہے اس کے بعد علماء کی فضیلت کیا ہے پھر باب نمبر چار طلب علم کی فضیلت علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے کیونکہ علم حاصل کیے بغیر عالم نہیں بنتا ہے تو فی نفسی ہی علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے پھر اس کے بعد فصل ہوگی طلب علم کے آداب طالب علم کو کن آداب کی رعایت کرنا چاہیے اس میں باب نمبر پانچ ہے اخلاص نیت سب سے پہلی چیز طالب علم کے لیے اخلاص باب نمبر سنت و فہم سلف کی تعظیم و التظام ایک طالب علم کو سنت کا فہم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے اور سلف کے منہج کی تعظیم اس کے دل میں ہونی چاہیے سنت کی تعظیم اس کے دل میں ہونا چاہیے اس کا ذہن بدعات کی چاہت والا نہیں ہونا چاہیے آزاد روی والا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے باب نمبر ساتھ ظاہر و باطن کی پاکیزگی طالب علم کے لیے ضروری ہے باب نمبر آٹھ خوشو و خشیت کا التظام علم کی تعظیم اللہ کی عظمت کا احساس اس کے اندر اور اللہ کا خوف اس کے اندر ہونا چاہیے نمبر نو علم نافہی میں اشتغاد طالب علم فضول علم کو چھوڑ کے نفع بخش علم میں مشغول ہو باب نمبر دس اخذ علم میں رخص یعنی علم حاصل کرنے میں طالب علم کو چاہیے کہ تاخیر نہ کرے جلدی کرے علم حاصل کرنے میں دیری نہ کرے باب نمبر گیارہ قابل اعتماد ذرائع سے علم حاصل کرنا معتبر علماء سے علم لینا معتبر کتابیں پڑھنا باب نمبر بارہ علم اور اہل علم کی تعظیم طالب علم کو چاہیے کہ وہ علماء کا احترام کرنے والا ہو علم کا احترام کرنے والا ہو باب نمبر تیرہ حضور درس کے آداب جب دینی دروس میں علمی دروس میں حاضر ہو کیسے حاضر ہو باب نمبر چودہ طلب علم میں تأنی وتدرج و تدرج جلد بازی کرنے کی بجائے سٹیپ بائی سٹیپ علم حاصل کرنا باب نمبر پندرہ علم کی خاطر زہد و قناعت علم کے لیے بہت ساری ضرورتوں کو چھوڑ دینا ان سے محروم رہنے کے لیے راضی رہنا اور کم پر راضی ہونا باب نمبر سولہ علم پر عمل کرنا باب نمبر سترہ علم اور عبادت کو جمع کرنا یعنی کہ صرف علم میں لگ جائے عبادت کا بھی اہتمام کرے اور دونوں کو جمع کرے باب نمبر اٹھارہ طلب علم مجاہدہ و مداوت علم کے لیے محنت کریں اور جمع رہے بھاگے نہیں چھوڑ کے علم کو علم کے راستے سے بھاگے نہیں باب نمبر انیس حفاظت علم علم کی باتوں کو یاد رکھنا لکھ کر محفوظ رکھنا کیسے محفوظ رکھے علم کو باب نمبر بیس تفقوں کا احتمام علم سخی طور پر حاصل کرنے کی بجائے گہرا علم حاصل کریں سوج بوجھ علم کی پیدا ہو باب نمبر اکیس صحبت صالحہ اور مذاکرہ تنہا علم حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کے ساتھ علم حاصل کریں۔ اور ایسے لوگوں سے ربط و ضبط رکھے جو طلاب ہوں اور ان کے ساتھ علمی مذاکرہ کرے تاکہ اس کا علم پختہ ہو باب نمبر بائیس جدال اور خصومات سے اجتناب حجت بازی بحث مباحثے میں لڑنے جھگڑنے میں لگنے کی بجائے مثبت انداز میں علم حاصل کرنا طالب علم کو جھگڑے فساد میں نہیں پڑھنا چاہیے حجت بازی میں نہیں پڑنا چاہیے اس سے علم کی برکت اٹھ جاتی ہے باب نمبر تیئیس مشکل مسائل میں اہل علم کی طرف وجوہ کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں سمجھنے میں کیا کریں علماء کی طرف رجوع کریں خود سے فیصلہ کرنے کی بجائے علما سے استفادہ کریں باب نمبر چوبیس علم میں زیادتی کی ہرس ایک وقت کے بعد علم حاصل کرتے کرتے آدمی بس ہو جاتا سیچوریٹ ہو جاتا ہے نہیں اس میں ہرس ہے کہ مجھ کو علم اور چاہیے اور چاہیے کبھی ختم نہیں ہو باب نمبر پچیس تکبر اور خود رائی کی بجائے تواز و علم حاصل کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد گھمنڈ آ جاتا ہے اور میں بھی کچھ ہوں آدمی سوچنے لگ جاتا ہے اس سے بچنا تک سے بچنا اور خود رائی سے بچنا اپنے آپ کو, کو سمجھنے سے بچنا باب نمبر 26 وقت کی قدر اور صحیح استعمال طالب علم اکثر اوقات وقت صحیح استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے اس, کی, اس کے دروس اور اس کی پڑھنا اس کا لکھنا یاد کرنا وغیرہ وقت نہیں مل پاتا ہے تو وقت کا صحیح استعمال کرنا اور فضول چیزوں میں وقت کو ضائع کرنے سے بچنا یہ بھی ایک بہت اہم ادب ہے باب نمبر ستائیس اشاعت علم علم جمع کرنے کے بعد میں اسے عام کرنے کی بھی فکر ہونی چاہیے اس کے تعلق سے کیا دلیلیں ہیں کیا صلب کا طریقہ ہے باب نمبر اٹھائیس بلا علم گفتگو سے اجتناب آدمی یہ نہ کرے کہ جو جی میں بولنے لگے بغیر علم کے فتوے دینے لگے بغیر علم کے باتیں بتائے بھی, تفصیل یا حدیث کی شرح بتائے نہیں بلکہ بغیر علم کے بولنے سے بچنا یہ بھی ایک ادب ہے باب نمبر انتیس خواہش نفس کی بجائے علم کی پیروی کرنا یعنی کہ آدمی اپنی عقل سے دین میں کوئی بھی راستہ نکالے یا دنیا پرست بن جائے لذتوں کا طالب ہو بلکہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کی پیروی کرے اپنی رائے کی پیروی نہ کرے باب نمبر تیس علم میں تحریف اور جھوٹ سے اجتناب طالب علم کو جھوٹ سے بچنا چاہیے طالب علم کو دین کے معاملے میں آ, باتیں گھڑنے سے بچنا چاہیے علماء پر جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے تو یہ بھی علم تحریف سے بچنا جو کہ یہود کی صفت ہے تحریف کرنا علم کے معاملے میں اللہ کی کتاب میں تحریف انہوں نے کی تو یہ طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری کہ تحریف سے بچے باب نمبر اکتیس اور یہ آخری باب ہے علم اور ایمان کو جمع کرنا یعنی صرف معلومات نہیں بڑھانا بلکہ اس معلومات سے انسان کے علم میں بھی ایمان میں اضافہ ہو اس کی فکر طالب علم کو تو یہ کل ملا کر اکتیس باب ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اور ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اللہ ان ابواب کو دیکھیں گے اور اس میں جو آیات ہیں احادیث ہیں سلف کے اقوال ہیں اور اسی طرح سے سلف کے کا طریقہ اس میں ہے تو اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک مستقل کتاب ہے جو اللہ تعالی اگر توفیق دے تو انشاءاللہ اس میں مزید مواد جمع ہوگا لیکن ان دروس کی وجہ سے میں نے بہت جلدی میں جمع کیا تھا اور مزید اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اور پھر یہ کتابی شکل میں اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو ہم عام کریں گے لیکن یہ اتنے ابواب اس میں ہیں اور اس میں ہم دلائل وغیرہ دیکھیں گے تقریباً ڈیڑھ سو صفحات پر یہ کتاب افل وقت مشتمل ہے اس میں اضافہ بعد میں مزید ہوگا انشاءاللہ لیکن ان دروس میں ہم اسی انہیں اناوین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اللہ اس کو جاری رکھنے کی توفیق دے اور بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اس علم سے استفادہ کرنے کی توفیق فرمائے تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے یہ ایک ہمارا بس مقدمہ تھا اور بنیادی باتیں اس میں کچھ تھیں اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اللہ اس سے شروع کریں گے کہ واقعی جہالت کیا ہے کیونکہ جہالت پہلے ہوتی ان بعد میں آتا ہے پہلے اندھیرا ہوتا ہے اس کے بعد اجالا آتا ہے قرآن کری میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کو پہلے ذکر کیا ہے اس کے بعد اجالے کو تو انسان پیدائشی طور پر کچھ جاننے والا نہیں ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ علم سیکھتا ہے تو جہالت کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے اور جہالت کی کتنی قسمیں ہیں اور جہالت کا نقصان کیا ہے علم کیوں حاصل کرنا ہے اس لیے کہ جہالت بہت مزید ہے تو جہالت کیا ہے تو جہالت سے کیسے بچیں جہالت کیوں نہیں ہونی چاہیے انسان میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جہالت کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے اس کے بعد ہم علم کی فضیلت اہل علم کی فضیلت اور اس طرح سے اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور علم و عمل کو جمع کرنے والا علم و ایمان کو جمع کرنے والا ہم سب کو بنائیں اقول و